بسم اللہ الرحمن الرحیم اکتالیسواں مکتوب ظاہر اور کھلے ہوئے ایمان کے بیان میں برادر شمس الدین اللہ تعالی اخلاق اور ایمان سے تم کو آراستہ کرے جانو کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا ہے المانوں اور ایانو و لباس ایمان ننگا اور برہنا ہے اور اس کا لباس تقوی اور پرہیز گاری ہے ایمان کا دروازہ بند نہیں ہے ایمان تو بندشوں کا کھولنے والا ہے ایمان تمام کفلوں کی کنجی ہے خود کفل نہیں عقل بھی ایک کفل ہے اور ایمان اس کفل کا کھولنے والا ہے مرید کو چاہیے کہ ان تمام چیزوں سے جو پیدائش کے زمرے میں ہیں بالکل برہنہ ہو جائے تاکہ ایمان کا حسن اس پر ظاہر ہو لیکن تم تو اپنی ہی ہستی کے عاشق اور فریفتہ ہو بھلا تم کو یہ توفیق کہاں کہ سر داری اور برتری کی ٹوپی سر سے اتار سکو اور نیک نامی اور شہرت کو برائی اور بدنامی سے بدل سکو اور سلامتی کو ملامت کے, سا... کے ہاتھ بیچ ڈالو تم روزانہ مدرسے سے خرامہ آتے ہو اور عبادت خانوں میں جاتے ہو تاکہ برتری اور سربلندی کی ٹوپی پہنو اور پارسائی کے دربار میں تمہارے علم اور مرتبے کو بلندی حاصل ہو زبان دراز ہوتی ہے تاکہ گفتگو اور ڈینگ مارنے کا میدان اور کشادہ ہو جائے اس کا مقصد یہی تو ہے کہ تمہاری زبان درازی کی دھاک لوگوں کے دلوں پر بیٹھ جائے اور تم عوام پر اپنے علم کی فضیلت ثابت کرو اور خواص پر اپنی معرفت کا سکہ جماؤ اے بھائی حقیقت تو یہ ہے کہ ایسی کھوٹی پونجی کے سہارے ہم کو اور تم کو خدا کی درگاہ میں جانے کا راستہ ہرگز نہیں مل سکتا جو لقمہ باز کے حلق اور میدے کے لیے پیدا کیا گیا ہے ہم چڑیوں کے حلق سے کیسے اتر سکتا ہے جو کپڑے دولت مندوں اور اقبال والوں کے لیے بنائے گئے ہیں ہم جیسے مفلس اور ناداروں کے بدن پر کیوں کر ٹھیک ہو سکتے ہیں ہر نظر را کے برا فروختن جامہ برانداز تن دوختن جس نظر کو بصارت کی نعمت عطا ہوئی ہے اس کے بدن کے اندازے سے کپڑا بنایا ہے حال یہ ہے کہ روزانہ باریک سے باریک باتیں نکلتی ہیں اور زمانہ ہے کہ اندھیرا ہوتا جاتا ہے سنو باریکی سوز و گداز میں پیدا ہونی چاہیے نہ کہ گفتگو میں اگر کہیں ایسا ہوا کہ ہماری گویائی اور بکواس نے کل قیامت کے دن اپنا انصاف چاہا تو ہمارے ساتھ وہی کیا جائے گا جو فرعون نمرود ابو جہل اور ابو لہب کے ساتھ کیا گیا جو لوگ کے دیندار بنائے گئے ہیں ان میں کسی طرح کا لاف و گزاف نہیں ہے کیونکہ اس قسم کی بری نسبتیں ان کی ذاتیں گرامی سے جدا کر دی گئی ہیں اور ان بزرگوں کا دامن دنیا کی آلائشوں سے ایک دم پاک و صاف ہے اور جن جن چیزوں پر حدوس کا داغ لگا ہوا ہے ان کے ہاتھ بھی اس سے آلودہ نہیں ہے ان کے دلوں پر ایک تجلی خداوندی چمکی اور اسی تجلی کی روشنی میں انہوں نے اس کو دیکھا اور اس کے دیدار میں مستغرق ہو کر اپنے کو بھول گئے اس کی ہستی کی خوشی میں اپنی ہستی سے بے خبر ہو گئے اب بالکل اسی کے ہو رہے بولے مگر اس طرح کے گویا نہ بولے سنا بھی مگر ایسا کہ گویا نہ سنا چلے بھی لیکن اس طرح کے گویا نہ چلے اور بیٹھے بھی یوں کہ گویا نہ بیٹھے ان کی ہستی میں ان کا کوئی وجود باقی نہ رہا ان کی زبان بند ہو گئی بولنے والے گونگے ہو گئے ان کے کانوں کی قوت سماعت جاتی رہی سننے والے بہرے ہو گئے مخلوقات کے احوال سے بے خبر اور خدا کے دربار میں صاحب فہم و ادراک بن گئے اور وہ درجہ عطا ہوا کہ کونین کو ان کے مقامات کی خبر نہیں ہوئی یہ لوگ دل سے خدا کے ساتھ اور جسم سے لوگوں کے ساتھ ہیں ان کا وجود دنیا والوں کے لیے مفید ہوتا ہے مگر وہ اپنے لیے کچھ نہیں ہوتے کیونکہ وہ اپنی ہستی کو فنا کر چکے ہوتے ہیں لوگوں کو کام کرنے کا حکم نہیں دیتے بلکہ ان کے رجحان اور ذوق پر حکم لگاتے ہیں پرندوں کو اڑ جانے کا حکم نہیں دیتے بلکہ ان کو نیچے اترنے کا حکم دیتے ہیں گد بہت اونچا اڑتا ہے لیکن مردار پر اتر آتا ہے بعض اونچا نہیں اڑتا لیکن جو شکار کرتا ہے زندہ کرتا ہے کیونکہ اسے زندہ شکار میں ہی لذت اور مزہ ملتا ہے اس لیے زندگی ہی تلاش کرنا چاہیے کیونکہ جب تک جان اس زندگی سے آشنا نہ ہوگی زندگی سے لطف اندوز نہیں ہو سکتی جو شخص اس جان سے جیتا ہے وہ اسباب کا غلام ہوتا ہے اور جو خدا کے ساتھ جیتا ہے سارے اسباب اس کے غلام ہوتے ہیں خدا کے ساتھ زندہ رہنا عالم توحید کے سوا نہیں ہو سکتا اس کا راز اپنے کو نہیں دیکھنا اور خود کو کھو دینا ہے کہ وہ یرا نفس ہو فقط اشرک جس نے اپنے کو دیکھا اس نے شرک کیا اپنے کو دیکھنا گویا اپنی شخصیت کو ظاہر کرنا ہے اور اس کے اظہار پر حد ضروری ہے کیونکہ حد شریعت ظاہر ہونے پر کی جاتی ہے تم نہیں دیکھتے کہ جس تخم سے خدا بچے پیدا کرتا ہے وہ جب تک اپنی جگہ پر ہو شریعت کا کوئی حکم اس پر لاگو نہیں ہوتا اس پر غسل واجب نہیں لیکن جب اپنی جگہ سے ہٹ کر باہر نکل آئے اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے وہ خواہ جائز یا ناجائز صورت میں برآمد ہوا ہو ہر بولنے والا جو اپنی گفتار سے ظاہر ہو گیا چاہے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھے یا انا رب کم دونوں کی حیثیت ایک ہے یہیں سے حضرت امام شبلی رحمت اللہ علیہ کے قول کی تعویل کرو جیسا کہ آپ نے فرمایا ان صلی تو اشرک تو ان و علم کفر تو اگر میں نے نماز پڑھی تو شرک کیا نہ پڑھی تو کفر کیا جو علم تم کو ہماری ہی طرف دوڑائے وہ علم در حقیقت تمہاری ہی آنکھوں پر پردہ ڈالتا ہے اور جو علم تم کو خدا کی طرف لائے وہی حقیقت اور معرفت کا علم ہے Ah. <sighs> وہ علماء جو اپنی عقل و سمجھ کے دائرے میں مقید ہیں ان کا علم محسوسات اور ظاہری چیزوں کے ذریعے حاصل ہوا ہے جو کوئی محسوسات کی حدود میں گھر کر رہ گیا ہے محجوب ہو گیا ہے اور غیبی فائدوں سے محروم رہ گیا ہے اور وہ علم جو زندگی کے چشموں سے ابلتا ہے اس کو ظاہری حواس کی مدد کی ضرورت نہیں ہوتی ہواس کے عالم میں جو کچھ ہوتا ہے اس کے وقوع زمانہ کے اعتبار سے ہوتا ہے اور وہ علم جو تم کو تمہارے ساتھ الجھائے نہ رکھے اور دوسروں کو بھی تمہارے ساتھ الجھنے کا موقع نہ دے وہ علم حجاب راہ نہیں ہے استاد ابو القاسم کشیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بالکل سادہ لوح اور ان پڑھ بن کر علم حاصل کیا ہے لیکن جو اپنے علم میں مغرور رہا اور اسے ذرا بھی نہ کھسکا اس سے الجھنے کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ اپنے حرفوں ہی کے حجاب میں مبتلا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص کے پاس بادام ہے وہ بادام کا چھلکا تو دیکھتا ہے لیکن بادام کا مغذ نہیں دیکھتا زندگی اور طاقت چھلکے میں نہیں ہے چھلکا تو صرف مغذ کا لباس ہے تاکہ مغذ یعنی معنی ہر نا اہل پر ظاہر نہ ہو سکے یہ بات علماء ظاہر کے دفتر میں نہیں اگر یہ باتیں علماء ظاہر کے سامنے بیان کرو تو کہیں گے یہ سب واحیات ہے اور شریعت میں دھبا لگانا ہے اور ایک دوسری جماعت کہے گی کہ یہ تو جبریہ فرقہ والوں کا نظریہ ہے اب تم سمجھو کہ یہ نہ جبر ہے نہ قدر ہے اور نہ ترک شریعت ہے بلکہ خالص توحید ہے اور کسی نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے شعر بندہ جائے رست کے محف شود بعد ازاں کار جز خدائی نیست، بندہ خدا کی تلاش میں ایسی جگہ پہنچ جاتا ہے کہ خود کھو جاتا ہے اس کے بعد خدا کا کام ہے جہاں پہنچائے اے بھائی بہت ممکن ہے کہ بتخانہ مسجد بن جائے اور ہو سکتا ہے کہ کسی دن مزبلہ صدر مقام ہو جائے ہاں معمولات خداوندی کے اسباب اسی طرح جاری ہیں کہ لوہے کا زنگ آلودہ ٹکڑا کبھی آئینہ بن کر چمکنے لگتا ہے اس میں چیزوں کا عکس دکھائی دیتا ہے لیکن کب جب ایک ہنرمند استاد آگ کی دہکتی بھٹی میں اسے جھونکتا ہے اور گھن پر رکھ کر خوب کوٹتا ہے اور میل کچیل صاف کرتا ہے اس کے بعد سیقل گر اسے خوب رگڑا کر رگڑ کر چمکا دیتا ہے اور پہلی جو چیز اس سے ظاہر ہوتی ہے وہ سیقل گر کا حسن و جمال ہے کسی طرح بشریت کے وجود کو ریاضت و محنت و مشقت کی بھٹی میں ڈال دینا چاہیے اور مجاہدہ کے گھن پر کوٹنا چاہیے اس کے بعد عشق جیسے سقل گر کے سپرد کرنا چاہیے تاکہ انسانیت کی آلودگی کا زنگ صاف کر دے فوراً عالم باطن کا عکس اس میں نظر آنے لگے گا اور بہت ممکن ہے کہ اپنی صورت دیکھنے کے لیے بادشاہ کو اس آئینے کی ضرورت پڑ جائے جیسا کہ کسی نے کہا ہے شیر ما آئینہ ایم داد جمال دارد اور ازبر اے دید او دریا بیم ہم آئینہ ہیں اور وہ حسن رکھتا ہے ہم اس کو اسی کی خودبینی کے لیے تلاش کرتے ہیں والسلام